رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن شہر ہمدانی حمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے تو عامر ابن شہر ہمدانی کہتے ہیں خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارکہ سے نکلے یہ مانا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا سمجھے یعنی نبی کی حیثیت سے جب آپ کا ظہور ہوا اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ مراد خرجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا فقالت لی ہمدار تو مجھ سے میرے قبیلے حمدان نے کہا حل انت آتن حاضر رجلہ وہ مرتاد اللہ کیا تم اس آدمی کے پاس جس نے نبوت کا دعوی کیا ہے جا سکتے ہو وہ مرتاد اللہ اور ہمارے لیے کچھ طلب کر سکتے ہو فعن رضیتا لنا شع اگر تم ہمارے لیے کسی چیز کو پسند کرو گے مراد کسی چیز سے اسلام ہے یعنی اگر دین اسلام کو تم پسند کرو گے قابل نہ ہو تو ہم بھی اس کو قبول کر لیں گے وہ ان تریتا شیئن اور اگر تم ناپسند کرو گے کسی چیز یعنی دین اسلام کو کری نہ ہو تو ہم بھی اس کو ناپسند کریں گے کل تمام میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں جا سکتا ہوں پر جی تان سے میں آیا حتیٰ کا دن تو اللہ رسول یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا و رضی تو میں نے آپ کی بات کو آپ کے لائے ہوئے دین کو پسند کیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا اسلم تو میری قوم بھی اسلام لے آئی اللَّهِ کتابہ رسول اللہ صلاح حاضل کتابہ علا عمیر ذی مران اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا عمیر زی مران کو کالا عامر نے سر کہتے ہیں وباسا مرارت مالک مرارتر اور ابن مرارہ رہاوی کو یمن کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسلم عکو زوخیوان تو اسلام لے آئے قبیل عک کے سردار عک یہ تو نام ہے اور زخیوان لقب ہے اک زخوان کالا آب ابن شہر کہتے ہیں فقیلا عق اک سے کہا گیا ان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علّ فق منہمان اللہ کے رسول شاہرم کے پاس جاؤ اور ان سے امان حاصل کر لو اپنی بستی والوں کے متعلق و مالی کا اور اپنے مال کے متعلق کوئی آئندہ جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کرے فق آدیمہ جانچے وہ اللہ کے رسول شاہ صلی اللہ کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لکھ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول محمد کی طرف سے عق زی کے لیے یہ تحریر ہے انکار سادقل فی ارضی و مالی و رپی جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس زمینیں ہیں بہت سے مال ہیں غلام ہیں ان کے متعلق مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو اگر وہ سچے ہیں اپنے زمین اور اپنے مال اور اپنے غلاموں کے متعلق تو ان کے واسطے امان ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا ذمہ ہے وہ کاتاب خالد ابن سعید ابن جیسے کوئی آدمی کسی کے نام تحریر لکھتا ہے یا مفتی جو ہے فتوا لکھتا ہے تو آخر میں لکھتا ہے کاتابہ فولہ سمجھیں گے تو آپ تو خود جو ہے لکھنا جانتے نہیں تھے لکھنا پڑنا لکھواتے تھے نا تو یہ خالد نے شہید آس نے آپ کی طرف سے یہ خط لکھا تھا تو جو لکھتا تھا وہ خط کے آخر میں اپنا نام بھی لکھتا تھا کہتا خالد خالد دونوں شہید آس پڑھیے <تصفيق> رضي الله عن رسول الله قال حتى لما قرئ لرسول الله قال تنيا ام اني يوسف صلى الله عليه وسلم ابن سليمان النبي قال انتي هي ابراهيم انتي هي امر محمد عليه وسلم فرج ابن سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے چچا ثابت ابن سعید نے اپنے باپ سعید ابن ابید سے بیان کیا اور انہوں نے سعید کے دادا ابیز ابن حمال سے بیان کیا کہ الح کلامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں سند ہے ابن سعید ان ابی ہی ان جدی ہی اور آپ کو معلوم ہے کہ ان ابی ہی ان جدی ہی کے طریق پر جو سند ہوتی ہے اس میں دونوں زمیریں ابی ہی کی اور جدجی کی یہ دونوں ضمیریں راوی اول کی طرف لوٹتی ہیں البتہ چند سندیں مستثنی ہیں چند صنت مستثنا ہے جس میں ان عمن شو اے ان ابی ان جدھی ہے یہ بھی مستثنا ہے کہ جدی کی زمین رابع اول کی طرف نہیں بلکہ رابع ثانی کی طرف لوٹتی ہے تو ابیہ جب نے ہمار سے رواج کیا کہ انحو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے اور آپ سے گفتگو کی صدقہ کے بارے میں ہی نہ وفادہ آلہی جس وقت اسلام قبول کرنے کے بارے میں آئے صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں کیا گفتگو کی غالباً آپ سے یہ درخواست کی ہوگی کہ ہم سے زکوات نہ لی جائے یا زکات میں کچھ تقریف اور کمی کر دی جائے اس طرح کی کوئی بات کی فکال یا اقاصب یمن کی ایک قوم ہے سبا قوم ہے سبا مشہور ہے اور یمن میں ہی ایک جگہ کا نام ہے معارب سمجھے نا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کی جس وقت اسلام قبول کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آئے کیا گفتگو کی, کی زکوت ہم سے نہ لی جائے یا اس میں کچھ کمی کر دی جائے فکارا یا خاص صبا تو آپ نے فرمایا اے قوم سبا والے لابم سزت اسلام میں زکات تو ضروری ہے اسلام میں زکات تو ضروری ہے وہ تو دینی ہی ہوگی فقال تو انہوں نے اپنی معاشی تنگالی اقتصادی کمزوری بیان کی اور کہا کہ انما نماز زارا انل خطنا یار رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم نے تو کپاس بویا ہے ہم نے تو کپاس بویا ہے معمولی کاشت ہے وقت تبد صبا اور ہماری قوم سبا والے منتشر ہو گئے ہیں والم یب قبن اللہ خلیل بے معارب اور ان میں سے نہیں بچے ہیں مگر تھوڑے سے لوگ مقام معارب میں تو نبی علیہ السلام نے صلاح کر لی ستر جوڑوں پر کہ تم سالانہ ستر جوڑے دیا کرنا اپنی طرف سے اور اپنی قوم کے ان لوگوں کی طرف سے جو معارض میں آباد ہیں سب کی طرف سے بس تم ستر جوڑے دے دیا کرنا اب جوڑا گھٹیا بھی ہوتا ہے بڑھیا بھی ہوتا ہے درمیانی بھی ہوتا ہے پتا نہیں کیسے جوڑے مجہول ہیں نا تو مجھول چیز کے اوپر مصالحت لازم آ رہی ہے اس وجہ سے آپ نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے کہا من قیمتی وفاء بدل معافر یمن میں معافر ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے کپڑے مشہور تھے ان کپڑوں کو بدم معافر یا معافری صرف معافری بولتے تھے اور اس کی قیمت معلوم تھی تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے مصالحات کر لی ستر جوڑوں پر جو معافری کپڑوں کی قیمت کے برابر ہوں مصالحات کر لی نبی علیہ السلام نے سالانہ اللہ سالانہ ستر جوڑوں پر جو محافلی کپڑوں کی قیمت کے برابر ہوں ان تمام لوگوں کی طرف سے جو قوم سبا کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو رہ گئے مہارت میں پلم یادالو یو ادون جان سے وہ لوگ اسے یعنی ستر جوڑے محفلی کپڑے کی قیمت کے برابر ادا کرتے رہے جب تک آپ حیات رہے حا رسول اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات کے بعد انمال ان تقزو عل بادہ قبضی رسول اللہ علیہ وسلم سیما صالح اب یادا اب یزب نہ رسول اللہ صاحب فی الب تو امال نے جناب رسول صاحب السلام کی وفات کے بعد ان کے اس معاہدے کو توڑ ڈالا جس پر ابیت ابن حمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی ستر جوڑوں کے سلسلے میں اور جیسے اور لوگوں سے زکوت لیتے تھے اسی طرح ان سے بھی پوری زکوت وصول کرنے لگے جب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ معلوم ہوا وہ ردالکا ابو بکر علامہ وادا ابو رسول اللہ تو <tose> so, حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوٹا دیا اسی قرارداد پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا یہاں تک کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا پلما ماتا ابو بکر پھر جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو ان طاقت پھر وہ عہد ٹوٹ گیا اور رل رلا گیا وہ سارت آلس سرکتی اور معمول کی زکاتی پر بات ٹھہر گئی کہ جیسے اور لوگوں سے زکات لی جاتی تھی اسی طرح ان سے بھی پوری زکات لی جانے لگی بڑھی <تصفح> موں کا ذکر کرنا چاہیے حضرت ابن اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی چاچا آپ نے فرمایا تھا اخرج من جزیر عرب مشرقین کو نکال دینا جزیرہ عرب سے مشرقین میں مشرقین یہود بھی ہیں مشرقین نصارہ بھی ہیں مجوس بھی داخل ہیں اس لیے کہ کی یہود کیا کہتے تھے عزیر ابن اللہ اور نصارہ کیا کہتے تھے عیشا ابن اللہ اور مجوس وہ تو دو خالق کے قائل ہی تھے ایک خالق خیر جس کو یزنا کہتے تھے مراد اللہ اور دوسرا خالق شر جس کو آہرمن کہتے تھے یعنی شیطان وہ بھی مشرک تھے نکال دینا مشقین کو جزیر عرب سے تو ایک وصیت تو یہ ہوئی دوسری وہ عزیز الوفدا بنا باں کاجیز اور آنے والے وفد اور ایلچیوں کو عطیہ دینا جس طرح میں ان کو عطیہ دیا کرتا تھا یعنی جو وفود آئیں ان کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ کرنا ان کی مہمانداری کرنا اور حسب حیثیت جب جانے لگیں تو ان کو ہریا اور عطیا بھی دینا اور آنے والے ایل سیوں کو عطیہ دینا اسی طرح جس طرح میں ان کو عطیہ دیا کرتا تھا دو چیزیں ہوئی کالا ابن و عباس ابن عباس کہتے ہیں وہ ساکتا آنس اور آپ سلم تیسری چیز سے خاموش رہے تو خاموش رہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ آپ نے تین باتوں کی نصیحت کی تھی اس کا مطلب تیسری بات نہیں بیان کی آپ نے پھر خود ہی کہا شروع میں کیا کہ نبی علیہ السلام نے تین باتوں کی وصیت کی تھی راوی کو شک ہے کہ ابن عباس نے کہا سکتہ انشا آتی تو سکتہ کا فائل کون ہوگا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تیسری بات سے خاموش رہے یا ابن عباس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے تیسری بات ذکر کی تھی انس لیکن میں نے اسے بھلا دیا مجھے یاد نہیں رہی کہ وہ تیسری بات آپ نے کیا فرمائی تھی لیکن یہ صحیح نہیں ہے دوسرے بات نسخوں میں یوں ہے کہ کال ہارا کی زمیر لوٹ سعید ابن جبیر کی طرح سعید ابن جب کہتے ہیں اب آگے ابن عباس نہیں ہے کالا وکاتا سہید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ابن عباس تیسری چیز کو بیان کرنے سے خاموش رہے سمجھے تیسری چیز بیان نہیں کی او اوکالا یا یو کہا ان سہی تا کہ تیسری چیز بیان کی تھی لیکن میں نے اسے بھولا دیا کہ وہ تیسری چیز کیا دی؟ <تصفح> حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ضرور بےضر یہود اور نصارا کو جزیر عرب سے نکال دوں گا پس نہیں چھوڑوں گا میں جزیر عرب میں سوائے مسلمان کے کسی اور کو تو کہاں آپ نے نکالا نہ آپ نے نکالا نہ اب بکر نے بلکہ یہ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے یہود خیبر کو خیبر سے نکالا مراد یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہا جان کے بعد راج میں یہ لفظ آیا ہے لائن اسٹو من قابل لائن اسٹو ن قابل اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہود کو نکال دوں گا لیکن آپ اگلے سال تک زندہ ہی نہیں رہے اس وجہ سے نکالنے کی آپ کے نکالنے کی نوبت نہیں آئی پھر بعد میں حضرت عمر نے نکالا پڑھیے ينهار الثلاثه قالوا قال الثلاثه هو فلما ایک ہی ملک میں اور ایک ہی سرزمین میں دو قبلہ نہیں ہو سکتے دو قبلہ نہیں ہو سکتے اس نے بھی اشارہ ہے یہود اور نصارا کو جزیر عرب سے نکالنے کی طرف کیونکہ وہ اگر رہیں گے وہ بھی اہل قبلہ ہیں تو وہ اپنے شائع کا اظہار کریں گے اپنے شائع کا اظہار کریں گے اور دارال اسلام میں شاعر اسلام کے علاوہ کسی اور شعار کا اظہار نہیں ہونا چاہیے دال اسلام میں شاعر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے شعار کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں دارال اسلام کے اندر اگر وہ جزیا دے کر کے رہیں تو ٹھیک ہے ان کے جان مال کی حفاظت ضرور ہوگی لیکن وہ کلم کھلا اپنے شاعر کا اظہار نہ کر سکیں اور اہل اسلام سے برابری کا درجہ ان کو نہیں حاصل ہونا چاہیے دو کبلا نہیں ہو سکتا دو کبلا والے برابر نہیں ہو سکتے بجو <سؤال> <سؤال> جزیرہ اس سرزمین کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی سے گھری ہوئی ہو جس کے چاروں طرف پانی ہو عرب مشرق مغرب جب تین جانب پانی سے گھرا ہوا ہے صرف جانوے شمال میں آبادی ہے تو چاروں طرف سے نہیں لیکن تین طرف سے تو घिरा ہوا ہے نا اس وجہ سے اس کو جزیرہ نہیں کہتے جزیرہ نما جزیرہ क्या کیا بول رہے ہیں یعنی جزیرے جیسا ہے جزیرے کے قریب ہے اب اس کی, کی... کیا ہے سعید عبدالعزیز کہتے ہیں جزیرت العرب وادی پورہ سے لے کر منتہائے یمن تک ایک جانب میں دوسری جانب میں عراق کے حدود تک اور اس سے بڑھ کر آگے سمندر تک ہے یہ ہے جزیر عرب جس میں حجاز تہامہ یمن یہ سب داخل ہیں پڑی ہاں ابوداؤد کہتے ہیں پوریا الرحار سبنی مسکین و آنا شائد پہلے آٹو کی جہاں یہ ہار ابن مسکین سے کوہی تھی تو اسی طرح بیان کرتے ہیں اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ طریقے بیان امام نسائی کا ہے حارف ادن مسکین ان کے استاد ہیں جیسے ابوداؤٹ کے بھی استاد ہیں تو کسی وجہ سے ہارف ادن مسکین کو امام نسائی سے تردد تھا بلکہ تقدر تھا ان کی طرف سے ان کا دل جو ہے صاف نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ ڈر کے مارے مدرس کے اندر چھپ کر کسی کونے میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ اس طرح روایت کرتے ہیں لیکن کیا ابو ابوداؤد سے بھی ناراض تھے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ کیوں یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں حارث ابن مسکین کے سامنے حدیث پڑھی گئی وہاں نا اور میں حاضر تھا آدی نے کہا اف بیرو کا میں تم کو بتلاتا ہوں اشہ ابن عبد العزیز اعلی اشہ ببدالعزیز نے کہا اعلی مالک مالک ابن ابنانس نے کہا عمر عمر اجلا اذرانہ عمر نے جلا وطن کیا نذران کے رہنے والے عیسائیوں کو ولم یجلو من تیمہ اور یہ نذران کے رہنے والے عیسائی نہیں جلا وطن ہوئے تیمہ سے کیوں من بلاد العرب اس لیے کہ تیما بلاد عرب سے نہیں ہے اور آپ کا حکم کیا تھا جزیر عرب سے جلا وطن کرنے کا نا تو وہ عرب میں داخل نہیں ہے پمل وادی بہر وادی پورا ان نما لم یجر فی من, من الود بہر اور وادے پورا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وادے جو یہودی وادے پورا میں تھے وہ جلا وطن نہیں ہوئے کیوں؟ ان لم یا روہا مین آر <الْعَرَب> اس لیے کہ صحابہ وادی پورا کو رض عرب میں سے نہیں سمجھتے تھے اور نکالنے کا حکم صرف عرض عرب سے ہے پڑھی حضرت عمر رضی اللہ رضیات نے نجران اور پدک کے یہودیوں کو جلا وطن کیا پڑھی راغبیہ باہیو کی ز مقصوحہ کی دو قسمیں پہلے بیان کی تھی نارز مقصوہ سلحان تھی. تو وہاں جو کچھ بھی مال اور زمین ہوگی وہ سب پے اور مال فے میں تمام مسلمانوں کا حق ہے البتہ آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں تقسیم کریں جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں جس کو چاہیں زیادہ دیں جس کو چاہیں کم دیں اور عرض مفتوہ انوطن اپاہرن یعنی جو قتال اور لڑائی کے ذریعے پتہ کی گئی ہو تو اس کے جو اموال ہیں اموال منقولہ وہ تو یہ کہ اس کا خمس رسول اللہ صاحب کے لیے باقی چار خمس مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا رہی زمین تو زمین کے بارے میں امام مالک امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ جو زمین قہرن فتح کی گئی اس کو مجاہدین میں تقسیم کرنا واجب ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے ایقاف ایقاف وقت یعنی اس کو روک لینا اس کو روک لینا آئندہ آنے والے مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے حضرت عمر نے بھی اسی کو اختیار کیا اور حنفیہ اور ہنابلا کا مذہب کیا ہے اللہ راام امام. امام کو اختیار ہے چاہے اسے تقسیم کرے مجاہدین کے درمیان اور چاہے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو روک رکھے کہ اس کی آمدنی بیت المال میں جمع ہوتی رہے اور حسب حاجت ضرورت مند مسلمانوں کی اس سے مدد کی جا سکے تو عراق فتح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اس کو چونکہ قتال کے ذریعے پتہ ہوا تو اس کو ارض عنو بھی کہتے ہیں اور وہاں کی زمینیں بہت ہی سر شاداب بہت زیادہ ہریالی اور جب ہریالی بہت زیادہ ہو تو وہاں کی فضا سیاہی مائل ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو ارض سواد کہتے ہیں سواد سے آئے تو دونوں سے ایک ہی زمین ہے سب زمینیں عراق ارض سواد اور ارض عنوا کو وقف کرنے یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم نہ کرنے کے بیان میں اس پہلی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گولی دو پیشن گوئی پہلی پیشین گوئی تو یہ ہے کہ مسلمان عراق شام اور مصر کو فتح کریں گے اور ان پر خراج مقرر کریں گے اور دوسری پیشن گوئی یہ ہے بعد میں یہ ممالک ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے سما اد تم منہائیسو بدا پھر تم اسی حالت پر لوٹ آؤ گے جس حالت میں شروع سے یہ گویا باد الاسلام غریباً و سعود غریبہ کی طرف اشارہ ہے دیکھیے ایک ہے جزیہ ایک ہے خراج اور ایک ہے اوشن جزیا نفس کا جان کا ٹیکس ہے سمجھے جزیا کیا ہے یہ جان کا ٹیکس ہے کہ یہ ادا کرو گے تو تمہاری جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت کرے گی سمجھے جزیا کیا ہے یہ غیر مسلموں پر ان کی جان کا ٹیکس ہے یہ ادا کرو گے تو تمہاری جان مال عزت آبرو کی اسلامی حکومت ضامن ہے اور خراج یہ کفار کی زمین کا ٹیکس ہے خراج کیا ہے کفار کی زمین کا ٹیکس ہے اور اشر یہ مسلمانوں کی زمین کی پیداوار کی زکات ہے تو خراج غیر مسلم پر ہے اشر مسلمان پر ہے خراج واجب کی ذمہ ہے خراج جو غیر مسلم کی زمین پر ہے جسے ہم لگان کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی تو زمینوں کا لگان دینا پڑتا ہے سادہ وہی خراج تو وہ تو واجب فی ذمہ ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کفار جو ہے اس زمین میں کاسٹ کریں اور بوئے جوتے ہیں یا نہ بوئے جوتے ہیں اور بونے کی صورت میں پیداوار ہو یا نہ ہو پیداوار ہونے کی صورت میں چاہے کم ہو یا زیادہ ہو ہر حال میں وہ دینا پڑے گا ہر حال میں وہ دینا پڑے گا گویا وہ زمین پر قبضے کا معاوضہ ہے بھلے کاسٹ نہ کیوں لیکن زمین تو تمہارے قبضے میں ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا جبکہ اشر جو کہ مسلمان کی زمین کی پیداوار میں وہ واجب کی ذمہ نہیں ہے پیداوار ہوگی تو دینا ہوگا نہیں ہوگی نہیں دینا ہوگا اور پیداوار جتنی ہوگی اس کے حساب سے عشر ہوگا تو فرق دونوں میں سمجھ میں آیا نہیں آیا خراجی زمین خراج کافر کی زمین کا ٹیکس ہے اور عشر کیا ہے مسلمان کی زمین کی پیداوار کی زکاط ہے خراج واجب کافر کے ذمہ واجب, واجب ہے ہر حال میں چاہے وہ زمین میں کاشت کرے یا نہ کرے چاہے پیداوار ہو یا نہ ہو جبکہ عشر مسلمان کی زمین میں کب ہے جب پیداوار ہو دوسرے عشر جو مسلمان پر ہے وہ عبادت ہے جبکہ خراج جو کافر کے اوپر ہے وہ عبادت نہیں اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کیا مانا عدل عراق روک لیں گے عراق والے اپنے قفیص کو اور اپنے دیران کو یعنی جو بطور خراج جو ان پر خراج مقرر کرو گے اناج جتنی بھی کفیس یا نقد درہم وہ روک لیں گے <تصحیح> <تصحیح> اس کا مطلب کیا ہوا مقرر کب کرو گے جب پتہ کرو جبھی نا تو اس میں کچھ پیشنگو ہے وہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارا رات اور شام اور مصر وغیرہ کو پتہ کر لو گے اور ان کے اوپر خراج مقرر کرو گے اب وہ خراج میں چاہے اناج ہو اور کی شکل میں یا جو بھی پیمانہ وہاں رائے جو یا کرنسی ہو وہاں درہم رائج ہے درہم مقرر کرو گے دینار رائج ہے دینار مقرر کرو گے لیکن ایک دن ایسا ہوگا تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو خراب دینا بند کریں گے اسی کہہ پہرے کہ روک لیں گے اراق والے اپنی کفیز کو اپنے جرم کو شام والے اپنے مدع اور اپنے دینار کو اور مصر والے اپنے اردب اور دینار کو تو یہ کفیز تو اناج ناپنے کا پیمانہ ہے ایسے شام کے مد اور مصر کے اندر اردب یہ اناج ناپنے کے پیمانے ہیں اور درہم دینار یہ تو جانتے ہیں کرنسی سم مہ اود تم مینہ سو پھر اسی حالت پر تم لوٹ جاؤ گے جس حالت پر شروع میں تھے آلہ زہر سراسا مر رہا اس لفظ کو سم مہ اود تم مینہ سب کے راوی زہیر نے تین مرتبہ کہا اور آخر میں شاہدہ علی لاہ و ابی ہر و دم ابو ہریرا کا خون ابو ہریرا کا گوشت اور ابو حرا کا خون اس بات کا شاہد ہے کہ آپ وسلم نے ایسا فرمایا تھا سمجھے نا یہ ایسے جیسے کہتے ہیں کسی بات کے اوپر کہ میرا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے میرا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا ہے <تصفيق> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما قریطن عطی جس بستی میں تم پہنچو بغیر لڑائی بھڑائی کے جس بستی میں تم پہنچ جاؤ بغیر لڑائی بھڑائی کے وہ عقم تم اور وہاں جم جاؤ تو جو کچھ اموال حاصل ہوں گے وہ کیا ہے وہ مالِ پید بغیر لڑائی کے کپار سے جو مال حاصل ہو وہ کیا, کیا کہلاتا ہے وہ پے کہلاتا ہے اور مال پے میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے اس میں سے خمس نہیں نکالا جاتا سمجھے جس بستی میں تم پہنچ جاؤ بغیر لڑائی بھڑائی کے اور وہاں جم جاؤ پسا ہم تو تم سب کا حصہ اس میں ہے وہ مال پے ہے و ائمہ کرت اور جس بستی والے اسد اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ان سے لڑائی کرنی پڑے تو لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہو وہ انکم سہا اللہ ہی <وَرسول> تو اس کا ایک خمس تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہے سم مہیا رکھوں پھر وہ باقی چار خمس تم سب مجاہدین کا ہے یہی ہے تو گیا اس حدیث کے اندر پے اور غنیمت دونوں کا حکم بیان کر دیا فے کے بارے میں تو کہہ دیا فسام حکم پیہا اور غنیمت کے بارے میں کیا تم سا ول رسول بس کل انشاءاللہ ختم کرا دیں